خوش خوشو سے عشا یا عید الحمد رب العالمین سلط والسلام علی سید المسلیم اما بعد فَأعوذ باللہ من اسلامی مدنی چینے کے ناظر الحمد ہم ازمدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہے میرے شیخر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قودری رضوی دامد العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام بہتر مغنی انعامات کا رسالہ بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے انہی مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر اکیس میں آپ دامدا کو مولالیہ شاع فرماتے ہیں کیا آج آپ نے کنزول امام شریف سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی تو میرے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید ذوق و شوق محبت و دلجمائی کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارکاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائیں اللہ کے اس نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا <تصفيق> اللہ من <تص... <تص...> <تص...> اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا مرتبہ سب اس سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر جہاں کی عورتوں میں کوئی تمہارا ہمسل نہیں اِن فِي اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے اس میں تعلیم آداد ہے کہ اگر باز ضرورت غیر مرد سے پسے پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرو کے لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں لوچ نہ ہو بات نہایت سادگی سے کی جائے عفت معاب خواتین کے لیے یہی شایع ہے ہاں اچھی بات کہو دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور پند و نصیحت کی اگر ضرورت پیش آئے مگر بے لوچ لہجے سے سمو اور اپنے گھروں میں رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے اس زمانے میں عورتیں اطراتی نکلتی تھی اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھی کہ غیر مرد دیکھیں لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضا اچھی طرح نہ ڈھکے اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلے کی مصر ہو جائیں جائے اور نماز قائم رکھو اور زکوۃ دو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 اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے یعنی گناہوں کی نجاس سے تم آلودہ نہ ہو اس آیت سے اہل بیت کرام علیہ مرضوان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج متحرات اور اہرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اور احت علی متدا اور حسنین کریمیں رضی اللہ تعالی عنہم سب داخل ہیں آیات و آحادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے اور یہی حضرت امام ابو منصور ما توریزی رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے ان آیات میں اہل بیت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ یہ لوگ گناہوں سے بچیں اور تقوع پرہیزگاری کے پابند رہے گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے استعارہ فرما گیا کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان سے ایسا ہی ملوث ہوتا ہے جیسا جسم نجاستوں سے اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ ارباب عقول کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوا و کی ترغیب دی جائے دن من آیات اللہ ان اللہ كان خبیرا اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت یعنی سنت بے شک اللہ ہر باری کی جانتا ہے اللَّهُ <الْعُحِين> اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرن مجید کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھ کر اس کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ والسلام وسلام یا نبی اللہ سن تن الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آکر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 سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غم غسار شفیع روزِ شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز تم پر رحمت بھیجے گا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اہل سنت دامد برکاتم عالیہ اپنی مایا نا تسلیم غیبت کی تباہ کاریوں میں غیبت سے بچنے کے علاج آپ نے عطا فرمائے ہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ذاتی دوستیوں سے قطعن اجتناب یعنی پرہیز کیا جائے کیونکہ اب اکثر ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جب دو مل کر تیسرے کا منفی یعنی نگیٹو تذکرہ شروع کریں تو قریب قریب ناممکن ہے کہ غیبت چغلی بدگمانی و الزام تراشی وغیرہ سے بچ نکلیں ان فالتو صحبتوں میں سنتوں بھری گفتگو کم اور ملکی اور سیاسی حالات پر تبصرہ زیادہ ہوتا ہے گویا سارے ملک کا نظام یہی چلا رہے ہو لہٰذا کبھی کسی وزیر پر تنقید کریں گے تو کبھی کسی لیڈر پر اور یہ دوست جب اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹیں گے تو بدگمانیوں غیبتوں اور توہمتوں کے گناہوں کا ٹوکرا بھی ہر ایک کے ساتھ جائے گا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم پر ذکر اللہ عز لازم ہے کہ بے شک اس میں شفا ہے اور لوگوں کے تذکروں مثلا غیبت سے بچو کہ یہ بیماری ہے غیبت سمیت متعدد گناہوں سے حفاظت کا بہترین نسخہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا ہے چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی کے فرمانِ عالی کا خلاصہ ہے عام لوگوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ جہاں کہیں ملک کے بیٹھے کہ کسی نہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑے یعنی غیبتوں اور چغلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ ان کی غزہ یہی ہے ایسے لوگوں کا کیونکہ اکیلے میں دل اگتا ہے لہذا مل جل کر گپ شپ اور تیری میری کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں اگر آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گناہوں بھری باتوں میں بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی اور یوں گنہ اور اداب نار کے حقدار ہوتے رہیں گے اگر ہاں نہ کیے بغیر خاموش بیٹھے رہیں گے تب بھی بچ نہیں سکیں گے کیونکہ بغیر شرعی مجبوری کے غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گناہگار ہوتا ہے اگر آپ ان کے گناہوں بھری باتوں پر اعتراض کریں گے تو یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے نتیجت وہ آپ کی بھی غیبتوں اور دل آزاریوں پر اتر آئیں گے مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے تو سر تاپا تصویر غم پا تصویر بنو جو عشق محمد میں آسو بہائے عطا کر دے وہ چشمے حضرت فضل رحمت اللہ تعالی مسجد الحرام شریف مکت المکرمہ زادہ اللہ شرف تعدیم میں تنہا تشریف فرما تھے آپ رحمت اللہ تعالی کا دوست آیا آپ رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کیسے آنا ہوا جواب دیا اے ابو علی بس یوں ہی ذرا دل بہلانے کے لیے آ گیا ہوں فرمایا اللہ کی قسم یہ تو بڑی وحشت دلانے والی بات ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کروں اور آپ میرے لیے اختیار کریں آپ مجھ سے جھوٹ بولیں اور میں آپ سے جھوٹ بولوں یا تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیے یا میں چلا جاتا ہوں سبحان اللہ سیدف رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل بہلانے اور وقت گزارنے کے لیے مل بیٹھنے والوں کا نقشہ کھینچ کر دکھا دیا کہ جو لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ عموماً ایک دوسرے کے لیے زینتیں اور بناوٹیں کرتے اور خوب جھوٹی گپے ہاتھتے ہیں بعض علماء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے گمنام کر دیتا ہے فقط تیرا طالب ہوں ہرگز نہیں ہوں طلبارے حشم یا الہی، دے تاج نہ لوگوں سے میل جول کی اہل کی مثال دیتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا تاؤس علیہ رحمت اللہ القدوس خلیفہ وقت حشام کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا حشام کیسے ہو اس نے غصے سے کہا آپ نے مجھے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیوں نہیں کیا فرمایا اس لیے کہ تمام مسلمان تمہاری خلافت سے متفق نہیں لہذا میں ڈرا کہ تمہیں امیر المومنین کہنا کہیں جھوٹ نہ ٹھہرے عجت الاسلام حضرت سینہ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں لہذا جو آدمی اس قدر کھرا اور صاف گو ہو وہ اس قسم کی باتوں مثلا غیبتوں ریا ریاکاریوں خود پسندیوں خوشآمدوں وغیرہ وغیرہ سے بچ سکتا ہو وہ بے شک لوگوں میں مل جل کر رہے ورنہ اپنا نام منافقوں کی فہرست میں لکھوانے پر راضی ہو جائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے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 دعوت اسلامی کے شاط ادارے مقتبت المدینہ کی جاری کردہ رسائل اور ویڈیو کیسے, کیسے تھے توحفے میں بانٹے رہیے نہ جانے کب کس کا دل چوٹ کھا جائے وہ راہ راست پر آ جائے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے آپ کی ترغیب کے لیے کہ ایمان افرود بہار آپ کے گوشت گزار کی جاتی ہے چنانچہ یو کے انگلینڈ کے ایک اسلامی بھائی کا اس طرح بیان ہے کہ میں بہت عرصے سے ایک غیر مسلم پر انفرادی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے مگر مجھے کامیابی نہیں مل رہی تھی ایک بار دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کا متبو کی جاری کردہ ایک وی سی ڈی ان کو توحفے میں دی گئی اس وی سی ڈی کا نام بین الاقوامی اجتماع اور اجتماعی اعتقاب تھا اس نے وی سی ڈی کو اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر چلا دی وہ وی سی ڈی دی دیکھتا گیا اور اردو نہ سمجھنے کے باوجود محض بین الاقوامی اجتماع اور اجتماعی اعتکاب کے روح پرور مناظر دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کی محبت اترتی چلی گئی الحمدللہ للہ ہی آخر کار وہ کلمہ پڑھ کر دارۂ اسلام میں داخل ہو گیا مداوت اسلامی کے جتما میں شرکت کرنے لگا مدنی ماحول کی برکت سے سبز سبز امام شریف سے اس کا سر سر سبز ہو گیا الحمد للہ یزہ وہ آشقان رسول کے ساتھ راہ خدا عزل میں سفر کرنے والے مدنی قافلے کا مسافر ہو گیا اللہ کرم ایسا کرے تجھ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری مچی الحمد للہ و وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ بھی ہر جمعرات کو اپنے پیدان مدینہ محلہ سودا گران پرانی سبزی منڈی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہروں ملکوں میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آپ سے ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے عاشقہ رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اورانا فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاء اللہ اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے گناہوں سے نفرت کر رہے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا ار اسلام بھائی اپنا ہی مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ اضوجل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاء اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی الحمد للہ ربلا وصلیۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیعز و جل و صلی اللہ علیہ والہ وسلم بطفیل مصطفی صلی اللہ تعالی علی علیہ والہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ سب جل درسی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ وجل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ وجل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسرے اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا عزوجل مسلمانوں کو بیماریوں قرض داروں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمان یا عزوجل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہجل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ ہمیں زیر گمبد خزرا جلوائے محبوب صلی اللہ علیہ علی وآلہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرمان جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کچھوں مجبور کی ہی کے واسطے یار سولہ ترق کی کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کر بلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے سدتے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باپ رے علم خدا سد ساد اسلام کر دے بب رادی ہوا اور رضا کے واسطے بہرے مارو پو سری ماروف دے دے پری جن حق میں گنجنے دی با صفا کے واسطے شیر حق دنیا کے کتوں سے ایک کارک اب واحد بیری کے واسطے بل پر سج کا کر گم کو فراہ دے حسن و ساد حسن اور بھوس رے واسطے قادری کر قادری رکھ کادریو میں اٹھا قدر ابدل پادری قدرت نما کے واسطے احسن اللہ نسوری سال کا سد کا سال ہو من سور رکھ دے حیا تے دین موئی جا کے واسطے سور عرفانوں سن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھی داتا دکاری بادشاہ کے واسطے خالہ دے محمد کے لیے روزی کر ہم کے لیے اللہ سے حصہ ہدا کے واسطے دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق, عشق, عشق اس کے دا کے بیت میسے آلے محمد کے لیے کر شہید اس کے ہم داتے شوا کے واسطے دن کو اچھا تن کو سکھنا جان کو پر اچھے پیارے شمس بھی بدل کے واسطے دو جہاں میں حضرت آسونے مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پور دیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہ دیا پی باسپا کے واسطے آہلا فیل و دنیا سلام مری سلام پادری اب دو سلام اب دیر رضا کے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سو دی کر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ اج آیا آئیں عین علم مو اب اب رویدا آسیه پیغمبر دی نوکتی امین امین جس کسی نے بھی جو کے واسطے یارب کہا کر دے پوری سو مجبور کی من سولوانی وسلی مسلی ماں سول والی سول علیہ وسلم يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق إلا إلا وسلم حضور سے سب نام ہو اللہ